بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم دروس اللغة العربية في بوسراه الساهر الدرس الأول فهلا سبب هاشم هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدرس أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاشم هاشم كيف حالك يا أستاذ لعلك بخير بخير آپ کا کیا حال ہے اے استاد لا اللہ کا شاید آپ بے خیرین خیریت سے ہیں لا اللہ کا بخیر آخر میں وقت کر کے پڑیں گے تو دو تنوین دو حرکات تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لا اللہ کا بے خی شاید آپ خیریت سے ہیں یا اس کا مانا ہوگا ہے آپ خیریت سے ہوں گے المدر ستاد الحمد للہ اللہ کا شکر ہے حَالُكَ أَنتَ يَا حَاشِمُ اور کئی فہلوقہ انتہ یا ہاشموں اور آپ کا کیا حال ہے زور دے کے اور آپ کا کیا حال ہے اس لیے کئی فہلو کا کے بعد انتا بھی لایا جا رہا ہے ہاشمن یا ہاشم پڑھ چکے ہیں ہم کہ کسی نام سے پہلے جب یا آ جائے تو پھر حرف ندا آخر سے ڈبل حرکت کو ختم کر دیتا ہے یعنی تنوین کو البتہ ایک حرکت سنگل حرکت آخر میں باقی رہتی ہے واقعی فالو کا انت یا ہاشموں اور آپ کا کیا حال ہے اے حاشم انا حب کا کثیرن یا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اے حاشم انا کا فعالبن ذکی یقیناً آپ ذہین طالب علم ہیں امجت تحد ان اور محنتی وضو خلو کن اور اخلاق والے یعنی اچھے اخلاق والے محنتی ذہین طالب علم ہیں ام پاکستان ہاشموں آ کے ام پاکستان پاکستان سے ہیں انت آ ام یا من الم ہاشم انی منل ہند یقیناً میں ہندوستان سے ہوں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں المدرس استاد و زمیل الکلدی خوراج ماں کلآنا من الفصلی وا اور زمیل الکلدی آپ کا وہ کلاس فیلو جو خوارج ام آپ کے ساتھ نکلا ہے الآنا ابھی من الفصلی کلاس سے اہوا ابم من الہ کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے ہاشم الحاشملہ جی نہیں ان من پاکستان یقیناً وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے ان نسا کا جمیل تن یا ہاشم یقیناً آپ کی گھڑی خوبصورت ہے اردو زبان کے اسلوب میں یقینا یقیناً کا بار بار اعادہ وہ اچھا نہیں لگتا اس لیے اردو زبان کے اسلوب میں ہم ان کا منا یقیناً نہ بھی کریں تو مفہوم ادا ہو جاتا ہے ان نسا کا جمیل تن یا ہاشم و اے ہاشم آپ کی گھڑی خوبصورت ہے امنل منل یابانی بان ہیا کیا وہ جاپان سے ہے یعنی کیا وہ جاپان کی بنی ہوئی ہے لا جی نہیں وہ یقین سے ہے یعنی انڈیا کی بنی ہوئی ہے غالیت مہنگی رسی وہ ام یا المنگی سستی کیا وہ مہنگی ہے یا سستی ہے انہا رسی جدن یقیناً وہ بہت سخت بہت سستی ہے انحابروبی یتین فقر وہ صرف سو روپے کی ہے کم عقل لکھ یا ہاشموں آپ کے کتنے بھائی ہیں اے ہاشم کم کے بعد آنے والا اسم ہم پڑھ چکے دروس الغ ربیہ کے پہلے جز میں واحد ہوتا ہے اور حالت نصب میں چنانچہ اگر یہ کہنا ہو آپ کے کتنے بھائی ہیں تو اخن کی جمع اخوتن استعمال نہیں ہوگی اور کم اخوتن نہیں کہیں گے بلکہ واحد ہی استعمال ہوگا یعنی کا واحد اخن لیکن حالت نصب میں میرے تین بھائی ہیں تاجر ہیں وکم لکا؟ اور آپ کی کتنی بہنیں ہیں لی اربع باخواتن میری چار بہنیں अफिल हिंदे ہن العین کیا وہ اس وقت ہندوستان میں ہیں لا جی نہیں ان ہنا ہونا بال مدینہ تلمنورہ تل ابی و امی یقیناً وہ یا یقیناً کہ بغیر بھی ہم ترجمہ کر سکیں گے اردو زبان کے اسلوب میں وہ یہاں مدینہ منورہ میں ہیں میرے معا ابی و امی میرے ابو اور میری امی کے ساتھ بال المنوراتی میں بیزر بی یہاں فی کے معنی میں ہے بعض اوقات بیزر بی فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ہر ان ہننا ہونا المنوراتی معنی کریں گے فلم ددینت المنوراتی کا اقوامی بات کیا وہ طالبات ہیں لا جی نہیں اننا ہونا مدرس بالمدرثت ویتی وہ سیکنڈری سکول میں لیڈی ٹیچر ہیں وہ سیکنڈری اسکول میں ٹیچر ہیں اسانیا تماری نمشکیں ایک آنے والے سوالات کا جواب دیجئے من ہاشمن ہاشم کہاں سے تعلق رکھتا ہے ان اس سبق کی روشنی میں سو کیا اس سے استاد محبت کرتا ہے نان یو ہب المدر مین اینا سا آتح اس کی گھڑی کہاں کی ہے سا من مینل یا بانی بھی کہہ سکتے ہیں ہییا من مینل یا ہییا وہ کتنے کی ہے ہی روبی یتین فقط ہییا کی بجائے انا ہا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن انا ہی نہیں ہوگا کیونکہ انا کے ساتھ دوسرے کالم والی زمیریں استعمال ہوتی ہیں پہلے کالم والی نہیں جنہیں کے زمائر منفصلہ کہتے ہیں تو انا کے ساتھ ہمارے منفصلہ نہیں سمائر متصلہ استعمال ہوتی ہیں اس لیے انا ہی کی بجائے استعمال کریں گے انا ہا انا ہا کم اصل لہو اس کے کتنے بھائی ہیں لہو سلاثت الخوۃن کم اختن لہو اس کی کتنی بہنیں ہیں لہو اربع اخوات عینا خواتح اس کی بہنیں کہاں ہیں اخوات بالمدینت المنورتی یا یوں جو بھی جواب دے سکیں گے ہن بالمدینت المنور تمرین رقم اطنان مشق نمبر دو و حادل علامت یہ علامت رکھیے امام الجمل جمل صحیحت صحیح جملوں کے سامنے و حادل علامت امام الجمل اللہ عصت صحیح اور یہ والی علامت ان جملوں کے سامنے ركيے یعنی استعمال كيجيے جو صحیح نہیں ہیں یعنی سبق کے مطابق عربی گرامر کے لحاظ سے تو نیچے آنے والے جملوں میں کوئی غلطی نہیں ہوگی لیکن سبق کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ نیچے آنے والے جملے درست ہیں یا غلط ہیں نمبر ایک ہاشم الطب القصلہ ناشم سست طالب علم ہے ہاشم الطالب مجتحد الحاشم محنتی طالب علم ہے تو سبق کے مطابق با یعنی ہاشمن پالب المتحد یہ جملہ صحیح ہے سات و اس کی گھڑی سستی ہے سات ہو اس کی گھڑی مہنگی ہے سبق کے مطابق سات ہو کا جواب درست ہے سات ہو بلف جواب کی بجائے کہہ لیجئے سات و کا جملہ درست ہے سات ہو بلف اس کی گھڑی ہزار روپے کی ہے سات ہو بتروبی اس کی گھڑی روپے کی ہے ساتح بوبی یتن یہ جملہ سبق کے مطابق درست ہے بالمدینہ المنوراتی اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں ہے بالہندی اس کی بہنیں ہندوستان میں ہیں تو پہلا جملہ صحیح ہے اخوات بالمدینہ مدینہت المنوراتی تمرین رقم فلا مشکل نمبر تین تا امل مایلی تا تعمل یا تعملو کمانا غور کرنا تا ما یلی مندرجہ ذیل پہ غور کیجیے جو جملے جو یعنی مرکبات جو الفاظ نیچے آ رہے ہیں ان کو توجہ سے پڑھیے اننا جمع ہوا لیکن اننا ہوا استعمال نہیں ہوتا انا ہو انا جمع ہوا یہ جو آگے مساوی ہے یا یوں کہیں گے انا ما ہوا یوساوی انع ہوا, ہوا برابر ہے اننا ہو کے اسی طرح اننا جمع ہی جب ملا کے پڑیں گے تو ان ہییا کی بجائے کہیں گے اننا ہا اسی طرح اننا انتہ کی بجائے استعمال ہوگا ان کا ان انتہ کی بجائے ان کی ان انا کی بجائے ان نی بھی ٹھیک ہے اور انی بھی استعمال ہوتا ہے ان ہم انا ہم اسی طرح رہے گا ان ہننا بھی اسی طرح رہے گا اننا ان تم کی بجائے ہو جائے گا اننا کم یقیناً تم کے معنی میں اننا اننا کی بجائے استعمال کریں گے اننا کلنا اور اننا نہنوں کی بجائے اننا نا یہ بھی ٹھیک ہے اور ان نا ہم اننا نا اور اننا دونوں کا معنی یہی ہے تمرین رقم مشن برشار ادخل اننا اننا کو داخل کرو الجمل آتی آنے والے جملوں پر ہوا تاجر انا جب شروع میں لائیں گے تو اننا ہوا کی بجائے کہیں گے اننا ہو تاجر انا انی طالبن هم من بانی انم من یا انتم ان تم ذکیون کی جمع تم ذہین ہو کہنا ہو یقین تم ذہین ہو تو ان انتم کی بجائے کہیں گے انکم کم ازک یا ہی وہ شادی شدہ ہے انہ متضوی نحن مسلمون اننا ان انا مسلم بھی کہہ سکتے ہیں انتن مجتن تم محنتی ہو تم سب لڑکیاں محنتی ہو اننا آئے گا تو انتنا کی بجائے کہیں گے ان کننا مجتن ہن مسلماتن ان ہن مسلماتن انت رج الغنی یون کہ ان کا رج القی یتن ان کی رکی تمرین رقم خمسا مشکل نمبر پانچ اقراط العاتی آنے والی مثالوں کو پڑھیے المدرس جديد جدید ان المدرس جدیدمت و طبیبۃ ان فاطیمت طبیبتن حامد متزوج حامد شادی شدہ ہے ان حامدن کی بجائے ہو جائے گا ان حامدن متضن اسے ثابت ہو رہا ہے کہ ان جس اسم سے پہلے آئے اس اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے تمرین رقم سطح مشل نمبر چھ ادخل انا انا کو داخل کرو الجمل آنے والے جملوں پر اواخر بھی اسمار ہوتا ہے اور, بھی وزبط بھی وزبط بھی وزبط اواخر اور حرکات لگائیے الفاظ کے آخری حروف پہ نمبر ایک ان اندر صعب یقیناً سبق مشکل ہے سیارت و إن السيارة جميلة القرآن كتاب الله إن القرآن كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله آمنة طالبة إن آمنة طالبة اللغة العربية سهلة إن اللغة العربية سهلة هذه الساعة غالية إن هذه الساعة غالية کیونکہ جو اس میں اشارہ کے بعد اسم آئے وہ اس میں اشارہ کے تابع ہوتا ہے یعنی اس میں اشارہ مثال کے طور پہ جس حالت عرابی میں استعمال ہو رہا ہو اس کے بعد آنے والا اسم یعنی مشار علیہ بھی حالت نصب میں ہی استعمال ہوگا چنانچہ ان ہاد حسہ آتوں کی بجائے کہیں گے ان ہاد حصہ یہاں ہاد ہی انا کی وجہ سے حالت نصب میں ہے لیکن چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اس کی حالت رفع حالت نصب حالت جر اسی طرح رہتی ہے حال لیکن آگے چونکہ اساتو یہ مبنی نہیں ہے مورب ہے یہ حالت نصب میں چلے جا، چلا جائے گا اور اس کی حالت نصب آخر میں زبر کے ساتھ استعمال ہوگی بلال غبیجن بلال کن ذہن ہے کی زد ہے غبیجن بلال بلالن بلال بلال کن ذہن ہے اننا بلالن آئے گا ان بلالن غبی بلال کی حالت بلالن المدیر فلفصلی پرنسپل کلاس میں ہے ان المدیر فلفصلی الماء اباردن سے ہو جائے گا ان الما اباردن ات جمیلۃ المبتدا الاخبرو اارت المتدا امتدا ہے جمیلۃ الخبرو یہ خبر ہے جب انا پہلے آ جائے گا ان سیارہ تک ہو جائے گا پھر اس سیارہ کو مبتدا کہنے کی بجائے کہیں گے انا کا اسم تمرین رقم سب آمبر دونوں مثالوں پہ غور کیجیے ثم ہما جملہ مثلہما من آتی آتی پھر جملے بنائیے کون کو بنانا جملن جمع ہے کی پھر جملے بنائیے مثلہما ان دونوں جیسے ان آنے والے الفاظ سے المثال سے ہیں یا پاکستان سے المثال مثال المثال السانیب ام سن اس کی بجائے اس کو اسانی پڑھنا زیادہ فصیح ہے زیادہ بلیگ ہے اگرچہ افسانی بھی باوقات استعمال کرتے ہیں اور کبھی اموہن دسن کیا آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں تو ان دونوں مثالوں کی طرح نیچے آنے والے الفاظ کو ملا کے جملے بنانے ہیں انتم جتحد القسلان کہیں گے انت مجتاح ام کسلان کیا محنتی ہیں یا سست ہیں ہیا این ہی ہی ہی کیا وہ چائنا سے بلونگ کرتی ہے یا جاپان سے انتی توبی بتن امرتن ام انا ام کیا وہ ایسائی ہے یا یا کہ ہادہ سیارت المدیر سیارت المدرسی کہیں گے ا سیارت المدیری ام سیارت المدرسی آ سیارت المدیرِ ہادہ ام سیارت المدرسی انتم تضون ازبن تم شدی شدہ ہو کمارے ہو کہیں گے ام انتا ام اضبن ام تضو انت ام اضبن خالات کا ام اخالا تنا ام اما کیا وہ آپ کی خالائے ہیں یا پھوپیا ہیں اخالاتے ا ام ہووا باقستان ہوا امن ایران باقستان ہوا امن ایران کریبن بن اب کریبن ام, ام بن ابا قریب امبائی دن تمرین سنانیہ مشق نمبر آٹھو زو کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے ذو کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے عربی زبان میں نمبر آٹھ تم المسلا تل آت ہاں اس کے نیچے نمبر ایک ہے مدیرنا ذو رحیتی طویلۃن ہمارے پرنسپل لمبی داڑی والے ہیں حدت دفتر ذو ورق مسترین یہ کاپی لائنوں والے کاغذ والی ہے احمد طالب ذو علم و خلق احمد علم والا اور اخلاق والا طالب علم ہے ذو کمیسمن کثیرن یہ قمیض چھوٹی آستین والی ہے وہ اذا کا زو اور وہ بڑی آستین والی ہے المسجد الدیف حو منارتن واحد وہ مسجد جو ہمارے قصبے میں ہے ایک منار والی ہے تمرین رقم سلانیہ مسق نمبر نو اقراء الامصلاس محبوب الجمل العطمہ مثالوں کو پڑھیے پھر آنے والے جملوں کو اس وجہ سے بنائیے طالب زوکن یہ طالب الاخلاق والا ہے ہا الاعت اللہ ذو خلوکن ضو کی جمع زبونا اور چونکہ یہ لفظ ہمیشہ مضاحبان کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی جمع یہاں لائی گئی ذونا ہا اولا ضو خلوکن یہ طلبا اخلاق والے ہیں ہا دہ طالبہ تو ذاتو خلوکن وو کی معنت ذاتو اور اس کی جمع آگے ذاتو کی ذواتو یہ طالبہ اخلاق والی ہے یعنی اچھی اخلاق والی ہے ہا اولا طالبات و ضوات یہ طالبات اخلاق والی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت باکردار ہے اس معنی میں ذو خلوکن ہا مال یہ آدمی بڑے مال والا ہے یعنی بڑا مالدار ہے کہنا ہو یہ آدمی بڑے مال والے ہیں کہیں گے ارجالو ضو مالن کہیرن ہا اولا رجال ضو مال کہیرن کہنا ہو یہ عورت تو کہیں گے ہاو ہل اتو کہیں گے ہا اوات نمبر دس اد کو داخل کیجیے آنے والے جملوں پر علمم بے انخوات انا یہ بات جانتے ہوئے کہ لا اللہ انا کی اخوات میں سے ہے یعنی اللہ نے وہی کام کرتا ہے جو اننا کرتا ہے اور ظاہر ہے انا کے ابھی ہم اس سبق میں دو استعمال پڑھ چکے ایک تو انا اگر کسی ضمیر سے پہلے آئے تو پھر اس کے ساتھ یا کہہ لیجیے انا کے بعد اگر کوئی ضمیر لانی پڑ جائے تو اس کے بعد ضمیر ہم لے کے آئیں گے ذمائر متصلہ میں سے ذمائر منفصلہ میں سے کوئی ضمیر انا کے بعد استعمال نہیں ہوگی ہوا بخیرن کہیں گے اننا ہو بے ہم بخرین اس کا یوں ہی ہے انہم بخرین آگے ہی بخرین ان بخیر بخرین کا بخیرن آگے سنتے جائیے نمبر چھ سے ان کم اور آگے ان بخیرن ان انت بخیر ان کا بحیر اور انا ناجن میں کامیاب ہوں ان نی یا ان ناجن یا کہیں گے اناجونا المدیرف غرفت ہی پرنسپل اپنے کمرے میں ہے دوسرا استعمال انا کا ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انا اسم سے پہلے حالت میں لے جاتا ہے ناچی گیارہ نمبر کو یوں ادا کریں گے ان المدیرہ فل فی غرف فیغت ہی ان المدیرہ فی غرفت امتحان یا دست آسان ہے کہنا ہو یقیناً دست آسان ہے تو کہیں گے کہ ان الختبار سہل گیارہ نمبر اقراثالعینی دو مثالیں پڑھیے اکمل جمل آتی آتا پھر آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے غالین اور غالیت رکھ کر غالن کے لفظ کو استعمال کر کے یا غالیتن کو استعمال کر کے فی الحماقت خالیت خالی جگہوں میں حادر قلم و غالین یہ قلم مہنگی ہے یہ قلم مہنگا ہے ہادری سات و غالیت یہ گھڑی مہنگی ہے القطب العربیت غالیت فی القتب و چونکہ جنا مکسر غیر عقل ہے اس لیے اس کی خبر جو ہے واحد مونا سے استعمال ہوگی غالیتن القطب العربیت و فی البالدینہ عربی کتابیں ہمارے ملک میں مہنگی ہے حادل کتاب و و ذاکا علن یہ کتاب سستی ہے اور وہ مہنگی ہے حادل وتی ریال یہ ڈکشنری سو ریال کی ہے ہوا نافن جدن یا ہم کہیں گے ہوا مفید حادلحقیبت الحقیبت بمی اطریا یہ بیگ سوریال کا ہے نمبر بارہ اقراث مثال دو مثالیں پڑھیے دونوں مثالوں کو پڑھیے ثم اخرا الجماء العطیت پھر آنے والے جملوں کو پڑھیے بعد آزاد اس کے بعد اکتوبہ ما کتاب بالحروف ان انداد کو لکھیے ان آداد کو جملوں میں استعمال کیجیے اور ہنسے استعمال کرتے ہوئے پھر سنیے مکرا الجم التی ہے پھر آنے والے جملے پڑھیے بعد ادا لکھا اکتوبا اس کے بعد ان جملوں کو لکھیے ماں کتابت ان ہنسوں کو لکھنے کے ساتھ جو ان جملوں میں آ رہے ہیں وارد ہو رہے ہیں حرفوں میں حرفوں کے ساتھ یعنی ان کو حروف میں الفاظ میں کنورٹ کیجیے می اتریالن می اتو امراطن آگے لکھا ہوا ایک ہزار ہم ایک ہزار آدمی کہنا چاہتے ہوں تو کہیں گے رجولن الف جولن الف مراسن حضرت الفاظ بم اطریال یہ ٹیلی ویژن ریال کا ہے کہیں گے حاض الفیظ بم اطریا حرت الفاظ حاضرت الفاظ بم اتریالن دی الفدلہ میرے پاس ہزار ڈالر ہیں الف الفدلہ الف دولارن فادی اس طے میں هذه فتی حرۃت الفاظ بالن ہندی می آت و دولارن حضت الفاظب میں دولار بتریال ہندی الف دولار هذه الکلیتی میعۃ طالب من پاکستان و میعت الطالب من انڈونیشیا جملہ الکریما سے آتی آتا آنے والے جملوں آنے والے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے کہہ سکتے ہیں اندی ریالن اندی متزوجن انت ام متزوجن اور دونوں میں استعمال ہو گئے انت ام تضوج ام آزبن سوریال کو لکھا ہوا می ات می اتو راجول مراطن می اور می اتو یا می اتو الف اصن الفراجول نام متضبن ازبن ہو گیا آگے ہے خلوکن کہہ سکتے ہیں آپ ہاد بن تو خلوکن دا کہہ سکتے ہیں اندی د میرے پاس ایک ڈالر ہے غالین آپ کہہ سکتے ہیں حارل صعب غالین یہ کپڑا مہنگا ہے حادل کتاب و غالین حاضل بیت و غالین یہ گھر مہنگا ہے الق الماعۃ نئی الفاظ ذقیون ذہین جمع اس کی علقیاء ربیون کن ذہن جمع اس کی اقبیاء خلقن جمع اس کی اخلاقن میعت الفن معت الفن،, الفن سو ہزار یعنی ایک لاکھ روبیہۃ الروبیہ جمع اس کی روبیاتن متصور شادی شدہ اعزب القنوارہ جمع اس کی اعزابن یعنی غیر شادی شدہ یہودی جمع اس کی یہودن جمن جماء مذم و ڈکشنری دلار کی جمع دلارات صفحتن جمع اس کی صفحاتن ناج کامیاب جمع اس کی ناج غالن مہنگا کمن کم آستی جمع اس کی اکمامن باخر الدانہ الحمد اللہ عالمی